بس اللہ صحمد اللہ معتبید سکنما سے موجود تمام خارن گرامی اور باقام سبھی کو بھی شموت سے دفعہ سلام وس کہتے ہیں فکلا ہوتا سلسلہ دس باب و درس نمبر اکتالیس فورٹی ون اور صفحہ نمبر اکسٹھ سکسٹی ون اور نمبر ایک سے آج کا درس شروع ہوا چاہتا ہے فغل حوت کا اور آج کے درس میں پہلے کل کے درس کا تھوڑا باقاعدہ تھا وہ بین فرما نے کل آپ کو یہ بتایا کان کون سے معارج میں ہمیں نماز سے توڑنا حرام ہے اور کہاں کہاں نماز توڑنا نماز کو قطع کرنا وہ اچھے فکات ہے مچل میں آج فرماتے ہیں وہ لب عط ہو اگر ایک بندہ اس کو بار بار بولتا رہتا ہے رکت کے تعداد تو اگر وہ گنتی کر اپنے رکت کے تعداد میں بالحصہ کنکریوں کے ذریعے سے میں نے سامنے چار کنکریاں رکھ دیا ہاں جی پھر جو ہے ہر رکت کے ساتھ ایک ایک کنکری وہاں سے اٹھا کے دوسرے جگہ پر رکھ دیں کوئی سائڈ پہ رکھ دیں تاکہ سر اس کو نماز کے رکعت کی تعداد خراب نہ ہو یا تصویر کے دانوں کے ذریعے سے وہ اپنی رکعت کی گنتی کریں ہاں جی ولاد رکعت اور اگر گنتی کریں اپنے رکعت کے بالحصا کنکڑوں کے ذریعے سے یا تصویر کے دانے والے سے اور بھی عقد العصابی یا اپنی انگلیوں کو ایک ایک رکت کے ساتھ بند کرتے ہوئے ہاں جی راپس سیرمون بن بن چن ایک ہر رکت ہے صصف پہ لا دوسرا تیرا تھا اس طرح ہے عدمگلیوں کو بند کرتے ہوئے اور بالخط آتے یا سامنے زمین پر لکیر کھینچتے ہر رکعت پر ایک لکیر کھینچتے چلیں اور وہ لال ہے یا سامنے دیوار ہے اس پر لکیر کھینچتے چلیں ہر رکعت کے حساب سے ہاں تو اس سے تو کے اس نماز جو ہے باطل نہیں اس میں اجازت دے رہے فرماتے ہیں اوسوا امامہ تو ایک ایک عالم دین ہے تو اب امامہ پہنا ہے پکڑی پہنا ہوا ہے ہاں جی اس کے گرا کھل گیا تو اس کو ٹھیک کیا برا ٹھیک کیا ولاب و صلاح سے آتا اگر جی تین دفعہ اس کو جو ہے سر کی گر اس کو گھمانا پڑا اس کو باندھنا پڑا ہاں جی او دفعہ یا شغل ہو یا جو ہے آپ نے کسی بھی ذہن نماز کے اندر آپ کے ذہن کو تشویش میں ڈالنے والی جیسے آپ کے کو کوئی مچھر کاٹ رہا ہے کہیں خارش آ رہا ہے اس کو آپ نے دفاع کیا اس, اس کو اپنے سے مچھر کاٹ رہا تھا اس کو دور کیا کوئی اور, اور مشکل تھا اس کا آپ نے خود سے ہٹا دیا جو آپ کے توجہ کو ہٹا رہے تھے نماز میں یا دفعہ کیا ہٹا دیں ماں اس چیز کو یا شغول ہو آپ کو مشغول رکھتے تھے خود کے ساتھ جیسے آج کل موبائل ہے آپ نے موبائل ہیں آج <coughs> موبائل جیب میں اچانک جو ہے اس میں فون آ گیا تو آواز نکالے سیکنڈ آپ کے نماز جو ہے موتا شور ہوگا توجہ ہٹ جائے گا تو ہاں بٹن کو ایک دفعہ ہاتھ سے بٹن دبا دو ہاں پتہ ہی جگہ پر بٹن اس کو ایک دفعہ ہاتھ سے دبا دو ایک دفعہ ہاتھ سے دبانے میں نماز باطل نہیں ہوگا ہاں باہر نکال کے پورا سسٹم کو چلائیں تو باطل ہوگا لیکن صرف ایک بٹن دبانے سے آپ کے نماز باطل نہیں ہوگا فرماتے ہیں کہ کسی بھی توجہ ہٹانے والی چیز کو دفاع کریں مایا اسکول جو آپ کو مشکور رکھتے ہیں بغیر کا سین البتہ وہ زیادہ مقدار میں نہ ہو ہاں جی تو لاوا سبھی تو کوئی حرش نہیں ہے ایک دفعہ ہی درخواست آئے اس کا آپ نے تھوڑا سا خارج کیا اس مچھر آیا اس کو ہٹا دیا مثلا یا آپ کے جو ہے کوئی بھی آپ کو توجہ ہٹا جس میں آپ کو موبائل کی مثال پیش کیا موبائل کا الارم آئے اس کو بس ایک بٹن دبا دو تاکہ توجہ نماز کی ہو اس کی طرف نہ ہو تو کثرت کے کوئی بھی توجہ ہٹانے والے کام کو آپ نے کیا نماز کے اندر تو لاباسوی تو قید نہیں اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگا البتوں یہ مجبوری کے موقعوں پر کریں تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگا کیونکہ ہاں جی یہ ایک بحث ختم ہو گئی ہاں جی اس نماز سے اس بحث مربوط تھا ابھی آگے فرما رہے ہیں نماز میں بول چوک ہونے کے بارے میں ہاں جی ہاں آپ نماز پڑھے تھے پہلے رکت آپ کا ہے بھائی آپ کو سجدے میں گیا تو یاد ہے میں نے رخو نہیں کیا سمے اللہ نہیں پڑھا یا جو ہے ہاں جی سجدے میں اسی طرح جو ہے کوئی آپ نے رکو میں گیا تو آپ کو یاد ہے میں نے الحم کے بعد سورا نہیں پڑھا اس قسم کی چیزیں یا رکت کے تعداد میں آپ کو بول چوک ہو گئی تو کیا کریں تو ساہو کہ اسی کو بولتے ہیں ساہ سا کا معنی ہے بھولنے کے معنی میں امت ساہو بارہ نماز میں بھول چک ہونے کا مسئلہ فلاں و کا واجب ہے اگر بھول کر آپ نے چھوڑ دیا کسی واجب بھول جائے. کو بھول کر چھوڑ دیا پھر مت اس کو روپ سے صلاحات پھر نماز میں جب آپ کو یاد آ جائے یا پھر جب بھی آ جائے جب, جب بھی اسے ملا جائیں ایک رکعت کے اندر ملاتے لیکن اسی ایک رکعت کے اندر جب بھی آتا آ جائیں آپ واپس آ جائیں اسے عمل کو دوبارہ کر کے پھر آگے نماز کا اعدامہ دے دیں جیسے مثلاً آپ جو ہیں ہاں جی آپ رکو میں گئی تو آپ کو یاد آئی میں نظام کے بعد سورہ پڑھنا تھا وہ پڑھنا مجھے بھول گئے تو سورہ پڑھنا واجب ہے لہذا آپ رکو سے دوبارہ سر اٹھاؤ اور اپن ایک سورہ پڑھ لو پھر اس کے بعد دوبارہ رقو میں جاؤ پھر آگے نماز کو باقی نماز کو پورا کرو اس طرح مثال یہ ہے تو جب آپ کو یاد آ جائے جی نماز میں تو آپ اس کی طرف پلٹ آ جائیں ہاں جی اب پھر فارم جو ہیں یجوس یر جل جب یاد آ جائیں جائے, جائے سے آپ بولے و چیز کے ساتھ پلٹ کے آ جائیں اور اس کو عمل کریں اور اعتدار کو اس بولے و چیز کو تدارک کریں جبران کریں اس کو عمل بجا لائیں اور جیسے سر و مزہ سائیں سورہ نی سے اپ نے پھر واپس آ کے سورا پڑھ لیا وہ پھر وہاں سے اعلیٰ ترتیب پھر ترتیب کے ساتھ یوتی مسلات اور اپنے نماز کو کلیئر کریں گے مکمل کریں گے تو یقیناً اس میں جو ہے کبھی سزا اضافہ ہو جاتا ہے ہاں جی کبھی جو ہے دو اس اضافے سے کبھی رکو اضافہ ہو گیا جب دیکھا دو رکو کرنے پڑا پہلے ایک دفعہ رکو میں گیا اب یاد آیا میں نظرا نہیں پڑا پھر کھڑا ہو گیا سورہ پڑھے پھر رکو میں آئے گا پھر ترتیس نماز کا انجام دے دو رکو ہو گیا تو اس طرح اضافہ ہو گیا نماز میں تو انہی خلال کی وجہ سے بعد میں سجدہ سہو بجا لانے ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے فرمائی وارہ کو پھر جوران کریں گے جو چیز سے رہ گے اس کو پورا کریں گے وہ مین پھر وہیں سے ترتیب ترتیب کے ساتھ یوتی مسلاتے نماز کو کملیئر کریں گے ہاں جو چیز رہے گی اس کو کرنے کے بعد پھر باقاعدہ ترتیب سے ہوش ہو صحیح رکھ کے صحیح توجہ خدا نماز کو کیلیئر کریں گے پھر جب نماز لے کرنے کے بعد پھر آخر میں وہ جدو پھر سجدہ کریں گے یش جدا الصاف گولچوہن وجہ سے سجا کریں گے یعنی وہ الگ سے سرجۂ ہو سرجاسا کب کریں گے وہ آپ کو ہاں جی بتا دیں گے میرے آپ میں پہلے بھی بتا دیا ابھی بتا دیں گے سجدہ صاحب سجدہ صاحب کریں گے سجدہ صاحب جو ہے آپ جب آخری رکعت میں درود پہ پہنچیں گے تو آپ دل میں سجدہ صاحب سوچ کر بص اللہ اکبر پڑھ کے سرزے میں چلے جائیں اور دو سجدہ کریں جس طرح نماز کرتے ہیں دونوں سرزوں کے بیچ میں چھوٹی دعا بھی پڑھ لیں وہ سنتیں پھر دو سجدہ پورا ہونے کے بعد دوسری سرجر اٹھا کر پھر تشود نہیں پڑھیں. سلام پھیریں گے اگر نے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے آنے نے سرجۂ کیا تو یہ ترقہ ہے فروط پہ پہنچ گیا یا سب تشدد پورا بھی پال لیا پھر اللہ سلام نہیں پھیریں گے اللہ کر کے سجدے میں جائیں گے دو سائزہ کیا اور سہزے میں سب بلال جو دعا پڑھنے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی چھوٹی دعا پڑھ لیا پھر دوسری سازے سے سر اٹھا کر بس پھر دوبارہ نہیں پھنے سلام پھیرنا یہ ترقہ اس بات ہے کہ اگر آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے آپ سجدہ سو کرے تو چونکہ آپ کو نماز کے اندر خلال الاقعہ صاحب نے پورا کر لیں لیکن یہ بھی صحیح ہے سلام پھیرنے سے پہلے سرجاسا کریں سلام پھیرنے کے بعد بھی سرد کریں تو بھی صحیح ہے لیکن <coughs> کوئی دعا پاڑے وغیرہ جنہیں سلام پھیرے کوئی دعا نہیں کریں گے نیت کریں گے سجاؤ کے مثلا عجیت و سادہ ساؤ اگر واجب رہ گیا تو جبرن نقصان صلاح دیں یا آج جو وحق قربۃ اللّہ پڑھ کر سازہ کریں گے پھر اللہ اخبار پڑھیں گے پھر دونوں سازہ کریں گے پھر دوسرے سرجہ سے سر اٹھا کر واجب تشہد پڑھیں گے اس کو تشہدِ خوف بولتے ہیں یعنی کل میں یہ پہ بھی دودھ شریف پڑھیں گے پھر سلام پھیریں گے یعنی پھر سلام پھیریں گے تو اس سر میں باغات نیت بھی کرنا ہے علا پڑھنا ہے دو سازے کرنا ہے پھر چھوٹا تشہد واجب تشہد پڑھ کے پھر سلام پھیرنا ہے اگر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد سدِ سو کر تو یہ ترک ہے شرحمد ویا سد سو بول چکنے سے سجا کریں گے سد سو کریں گے پھر و لوزاد اگر کم ہو جائیں تو اس کو پورا کر کے پھر آگے نماز پہ ڈال دیں گے اور اگر آپ کو یاد آئی کہ میرے نماز میں اضافہ ہو گیا ہے ایک واجب اضافہ جیسے آپ کو احساس ہو کہ میں نے دو رکھو کر لیا تین سائزہ کر لیا مثلا بول کر یا عالم میں ایک شرح پرنتا تھا دو, دو شرح پڑھ لیا مثلاََ اسی سرب میں اگر آپ کو میں پتہ چل گیا میں نے کوئی واجب میں اضافہ کیا ہے تو فیاض گور پھر یاد آ گیا تو خلا شعر ہے آپ پر کچھ نہیں چونکہ یہاں آپ جو بران کرنے والے کوئی چیز تو نہیں ہے لہذا آپ آپ کے اوپر کچھ نہیں مگر یہ کہیں یس جدہ لصاف ہے مگر چونکہ نماز میں بول کر ایک چیز کا اضافہ ہو گیا اس کے لیے شہزاد اضافہ کریں گے جو ابھی میں نے ترکہ بتایا اعلیٰ صاحب انعدہ زرکا تھا لیکن اگر آپ کو رکعت کی تعداد میں بھول چک ہو جائیں یہ میرا دوسرا تھا تیسرا تھا چوتھا تھا کیا تھا تو اس میں یس yes, گلفی صلاح ہے اگر نماز کے اندر یاد آ جائیں تو پھر کیا کریں گے فعال تو اس پر لازم ہے یو ہاں صبح آپ حساب کریں فرض نمازوں میں ماتیہ کر بھی جس مقدار پہ جس تعداد آپ کو یقین ہے اور اس کے بعد باقی جو جس کے بارے میں شک ہے یہ پڑھا ہے نہیں پڑھا اس کو پڑھ لیں مثلا آپ کو شک ہو گیا میں میرے تیسری رکعت ہے یا چوتھی ہے تو وہ ہو گیا تو پھر آپ کو ایک رکعت اور پڑھ لیں چوتھا پورا کر لیں یقین کے ساتھ ہاں جی شک ہو جائے یہ میری دوسری رکت ہے یا تیسری رکعت ہے تو یہ دوسری رکت تو یقینی ہو گیا اب ایک اور رکت پڑھ کے اگر تین رکت دیے تو تیسرا رکعت جیسے معرم میں تین کر دیں اس کا مطلب یہ ہے پھر حساب کریں اس مقدار پہ جس پر آپ کو یقین ہے تو جو یقیناً پڑھ لے پڑھ لے باقی جس کے پڑھا نہیں پڑھے مشکو والے کو دوبارہ پڑھ کے پورا کر تاکہ کے دماغ میں کوئی کمی نہ رہ جائے تو آ یہ یہ حساب کریں جس میں پر آپ کو یقین ہو ہاں جی وہ یو اور تمام کریں اس طرح نماز کو پھر چونکہ یہاں پر اعتماد زیادہ ہونے کا ٹھیک ہے نا کہ آپ نے کو شیک ہو یہ میرا تیسرا ہے چوتھا ہو سکتا تھا واقعی میں چوتھا ہو تو پھر اس میں آپ نے اضافہ کر دیا پانچ کر دیا تو اس وجہ سے چونکہ یہاں اضافہ کا بھی امکان ہو گیا چونکہ بول کی وجہ سے لہٰذا بعد میں سزائے صحابے کریں گے نماز میں بول چک ہو گیا رکعت کی تعداد میں تو اپنی تعداد کو تو پورا کرنے ہیں یقین کے یقین کی صورت میں لا کر تو ایک رکعت اضافہ پڑھ کے یقین یقین کرنے میں نے رکعت کی تعداد پورا کر لیا لیکن اضافہ کا بھی اب امکان ہو گیا لہذا سجدہ صاحب کریں گے بعد میں تو نماز کو تمام کریں گے وہی حجیت لِصاف بول چوک کی وجہ سے سجدہ صاحب کریں گے جو ابھی اوپر ترقمین آپ کو بتا دیں یہ تو واجبات میں ہاں جی واجبات میں شہجۂ صاحب کرنا ہے لیکن وفیق صاحب سنن اگر سنتوں میں بول چک ہو جائے اب سنت سے مراد عام سنت نمازیں ہیں. زور کے مسئلہ ارباز سنتیں ہیں اس میں بھی گول چک ہو جائیں یا فرض کی نماز کے اندر جو سنت ہے جیسے قلوط کا پڑھنا ان میں بول چک ہو جائے زیادہ تر سنتوں میں ویسے یہاں سیاست کے بھی سوال سے جو بظر سمجھ میں آتا ہے اس کا اضافہ مراتے تو سنت نمازیں مراتے لیکن لیکن در بھی یہی ہے وہ صاحب سننِ سنت نمازوں میں زیادہ یا زیادہ پڑھنا ہے یا نقصان کم ہوا ہے اس پہ شک ہو جائیں تو پھر جو ہے ان سجدہ اگر آپ نے سجدہ صاحب بعد میں کر لیا تو کیوں ہم اس صحاب المصطف کیونکہ ہاں نفس نماز سے مصطاف ہے اور نفس عمل جیسے قنوط پڑھنا مصطاف ہے لہٰذا اس کے لیے اس کے بول چوکوں سے سرج صاحب کرنا بھی مستحف ہے اگر سجدہ سرجۂ صاحب نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں کریں تو اس کا ثواب ہے اور ان لام یا جو سہزہ نہ بھی کریں سنت نمازوں کی سرز بول بھول چکا نہیں میں فلاں باد تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حارت نہیں اولا اس میں اور اگر ایک بندہ جو ہے سہد صاحب سا اس نے جو ہے اگر اس کو بھول چکو جو صاحب کے اندر پھر دوبارہ ہاں جی مثلا اس نے جو ہے شہد لے میں پھر شیک ہو جائیں کہ میرا دوسرا سہزا ہے پہلا ساعدہ ہے تو اب یہ دوسرا شہزا ہے یہاں پر پھر اضافہ نہیں کرنا ہے ہاں جی اس طرح اگر آپ نے پہلے آپ کو ہے جی بھول چوک ہو کے آپ نے اچھا ایک رقط کے اضافہ کے اس میں بھی دوبارہ پھر شک ہو جائے تو پھر یہاں میں پھر اضافہ نہیں کریں گے ہاں جی تین اور چھ میں شک ہو گیا اب میں ایک رقط اضافہ کر لیں پھر شک ہو جائے تو دوسری شک کو اہمیت نہیں دینا اس کو کالا شیک کرا دینا گو کہ شک ہوا ہی نہیں تو پھر وہاں پر پھر زیادہ پر بنیاد رکھنا ہے اب چار اور ہاں جی پڑھا چار چوتھا رکت پڑھا نہیں پڑھا اب بولیں گے ان شاء پڑھا ہے کیونکہ دوبارہ شخ ہو جائے بار بار شیک ہو جائے تو پھر زیادہ آپ وہ بنیاد بنانا ہے کبھی کبھار شیک ہو جائے تو ایک اضافہ کرنا تاکہ یقین ہو جائے کوئی کمی نہ رہ جائے ٹھیک ہے جی تو والا صاف صاحب کے اندر پھر سا ہو جائے تو فلا حاجت اللہ تعالیٰ اس کو جبران کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ومن کا شروع ہو اور وہ شخص جس کو کثرت سے بولتا رہتا ہے نماز میں قدانے کو اس کا حکم بھی ہے اس کا مطلب ایک بندے کو بار بار اگر نماز کے اندر بول چوں ہوتا رہا ہے رکعت کے تعداد میں مثلا صورتوں صورت پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے تو اس کا حکم یہ ہے پڑھا ہے آپ نے دوبارہ نہیں پڑھا تین رکھاتے چار رکھاتے تو ایک بندے کو بار بار شیک ہوتا ہے تو بولیں گے یہ چیر چوتھا رکھاتے دوسرے رکھاتے تیسری رکھاتے شیک ہوتا رہے تو بولیں گے یہ میں نے تیسرے رکھاتے اس میں زیادہ بربنیاد رکھنا ہے یعنی جن کو بار بار شیک ہوتا ہے نا اس کی شک و شریعت کہتے ہیں اہمیت نہیں دیتی ہوں یہ شیطان کی طرف سے لہٰذا کبھی کبھار شیک والے شیک ہو جائے تین اور چار مہینے میں تیسرا رکھاتے چوتھا رکھاتے تو یہ تیسرا یقینی ایک رکھا اور پڑھو لیکن ایک بندی کو بار بار شک ہو جائے اور پھر اس کو یہ شک ہو جائے یہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی تو اس بندے کے لیے جس کو بار بار شک ہوتا ہے اس کو حکم یہ میرے چوتھا ہے لہٰذا دوبارہ نہیں پڑھنا ہے آپ نے کیونکہ رکھا تھا زیادہ رکھا کوئی نواس ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے دوبارہ نہیں پہنا گا دو رکھتے تھے نماز سے یہ میرے دوسری رکعت ہے یا پہلی رکھا تھے بار بار شیک ہونے والے کے حقوق یہ آپ کے دوسری رکعت ہے اور اسے پر سلام پھیلو اور اضافہ نہیں کرو کیونکہ شیطان جی میں بار بار وہ سوسن ڈالتے ہیں اور نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آجن کر رمی آج کے ہے یہ سو یہیں پر اتفاق کر لیتے ہیں انشاءاللہ باقی ہم کر پڑیں گے